فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار ففٹی ٹائمس پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا ہینڈ شیک کروں گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عل محمد وبارک وسلم شم آ گیا دہر میں وہ سراپا کرم آ گیا لے کے پیغام میرا بے حرم آ گیا لے کے پیغام گھر آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ پینایت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان میرا حرمت پہ لاکھوں سلام مہے علاج میں ہمارے اکالی صلاح السلام ماہر اب الاول میں دنیا میں تشریف لائے اسی نسبت سے سلسلہ اوصاف مصطفیٰ میں حاضری ہے اکالی صلاح اسلام کی خصوصیات اس میں بیان کی جاتی ہیں کما حق ہو تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا اکالی صلاح اسلام کی ہمارے نبی کی شانیں کیا ہیں ان کا رب جانے یا یہ جانے الخصائص اس حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کی کتاب ہے اس میں آپ نے ان خصوصیات کا بیان کیا ہے کہ جس میں میرے اقاصلا اسلام کا کوئی ثانی نہیں ایک یہ بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے جیسا کہ دن کے وقت روشنی میں دیکھتے ہاں کیا شان ہے ہمارے نبی کی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں آپ کے لیے برابر تھا دن رات اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن کی اطلاع دی تو آپ سے اور کیا چھپنا تھا وحان اللہ تو آپ کی آنکھوں کو مبارک آنکھوں کو مقدس آنکھوں کو بھی ظاہری اور باطنی ادراک عطا فرمایا آپ اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے روشنی میں تو سبھی ہی دیکھتے ہیں میرے اکالی سلا تو میں بھی دیکھتے تھے اچھا سامنے تو سبھی ہی دیکھتے ہیں میرے اکالی سلات و سلام بیک وقت آگے بھی اور پیچھے بھی دیکھتے تھے اچھا میرے اکالی سلا تو سلام بیک وقت سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے دیکھا کرتے تھے شش جہت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم ون نجم میں ہے تیری بینائی کی اعلی حضرت کی کیا بات کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میرے آقا چش جی چھ سمتے ہیں نا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ چھ سمتے ہیں آپ کے ایٹ ٹائم ایک ہی وقت میں مقابل رہتی تھی اور دن ہی رات دنوں رات میں ایک جیسا حال تھا دھوم وم ون نجم میں ہے تیری بینائی کی ما ذاغ بفر وما سعالی کو جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے کرم سے دیکھا شب میں تو آنکھ جھپکی نہیں کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ہمارے اکلی سلاط اسلام کی شان و عظمت کہ کیا کہنے سانح میرے اکلی سلاط اسلام کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کا رب عز وجل جنت کے آنے کھلاتا اور پلاتا جی ہاں بخاری شریف نمبر ایک ہزار نو سو پینسٹھ ون نائن سکس ارشاد فرمایا صاحب کے کو وصال کے روزے نہ رکھو یعنی بغیر سہر و وسطار کے لگاتار روزے رکھنا آج روزہ کل پرسوں تین چار پانچ چھ سات دن مسلسل بغیر سہری افطار کے روزے رکھنا ہے یہ مثال کے روزے فرمایا مثال کے روزے نہ رکھو صحابہ کو فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی تو وسال کے روزے رکھتے ہیں فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے ایوکم مثلی میرے مثل میرا جیسا تم میں سے کون ہے بے شک مجھے تو میرا رب وجل کھلاتا اور پلاتا ہے الحمد اللہ اور ایک روایت میں جسے اللہ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں نقل کیا ہے کہ لفت کا احدی کم اندوری یو اند تیمونی ویسکیمی میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کی میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت ساری اس کی وضاحتیں ایکسپلینیشن کی گئیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ قوت برداشت میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے یعنی مجھے میرے رب نے اتنی قوت برداشت عطا کی ہے کہ میں بیک وقت کئی دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں اور بعد نے یہ کہا اس سے روحانی خزائیں مرادیں کہ اللہ تعالی مجھے روحانی خزائیں کھلاتا ہے اور بعد نے کہا کہ مانوی فیضان مناجات کی لذت مراد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت آپ سے مناجات میں اس قدر محب ہوتے کہ آپ کئی کئی دن تک کھانا پینا نہ اختیار کرتے اور بعض نے ظاہری مانا لیے کہ بھوک اور پیاس آپ کو لگتی نہیں اور مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عشق کا فتویٰ وہ یہ ہے کہ حدیث اپنے بالکل ظاہری معنی پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین نعمتوں کا ذکر کیا نمبر ایک کہ تم سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارتے ہو میں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں نمبر دو میں رب تالا کے پاس رہ کر خود کھاتا پیتا نہیں بلکہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے کھلانے والا اس کا دست کرم کھانے والا میں تیسری بات رب تعلی مجھے وہ روزی کھلاتا پلاتا ہے جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزوں کا تسلسل جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے میوے کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تسنیم و سلسبیل جنت کی نہریں وہاں کے شربت ملاتا ہے مفتی احمدی عرخان نعمی بہت بڑے عاشق رسول مفتی عاشق رسول عالم کیا بات ہے بڑی پیاری باتیں اس عدیز کے تحلکھتے ہیں فرماتے ہیں پتا چلا کوئی شخص کسی درجے پر پہنچ جائے حضور کی مثل نہیں ہو سکتا حضور کی مثل نہیں ہو سکتا انسان کو کیا کہتے ہیں انسانیں حیوانے ناطق بولتا جانور یہ انسان جو ہے جانوروں سے یہ ممتاز ہے اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت اور وہی کی سفتوں نے حضور کو تمام انسانوں سے ذاتی طور پر ممتاز کر دیا نمبر دو اگر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانیت عبادت کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہفتوں تک نہ کھائیں ہفتوں تک نہ زورت نہ کمزوری اور اگر بطور عادت کھانا ملاحظہ نہ کریں تو ضعف میں نمودار ہوا شکم پاک پر پتھر بھی باندھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں عبادت میں ظہور ہے نورانیت کا اور عادت میں جلوہ گری ہے بشریت کی سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے اکالی سلاۃ اسلام کی مزید فرماتے ہیں آت میں جنتی میوے کھانے اور وہاں کا پانی پینے سے روزہ نہیں جاتا جیسے رب تعلی سے کلام کرنے سے نماز نہیں جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے سے نماز نہیں جاتی مفتی صاحب فرماتے کے بعض اولیاء خواب میں کھا پی لیتے ہیں کھانے کی خوشبو بیداری کے بعد منہ میں پائی جاتی ہے روزہ قائم رہتا ہے اب کسی کو احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں تو روزہ تھوڑی جاتا ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بعض بندوں کو دنیا میں جنتی میوے ملتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا کا جنتی میوے کھانا قرآن سے ثابت پانچویں بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہمارے لیے سنت نہیں وہ کام سنت ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہو خصوصیات مستفوی ہمارے لیے سنت نہیں سنت اور حدیث میں یہی فرق ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی آپ کی نگاہوں کی کہ ار حضرت ان مبارک نگاہوں کے بارے میں آپ کی نظر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سر عرشی پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شے ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں پلو علیہ ہے ہی اکالی سرت اسلام شب مہراج عرش پر ہیں مگر فرش یعنی زمین کے اندر کا اس وقت بھی آپ کے پیشے نظر ہے آپ فرماتے ہیں اور دنیا میں جہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور پر ظاہر نہیں ہم نے پچھلے سلسلوں میں پیارے اکالی فلاط اسلام کی مبارک زلفوں کے بارے میں سر اقدس کے بارے میں چشمان کرم کے بارے میں مبارک ابروؤں کے بارے میں پلکوں کے بارے میں سنا آج آک علی سلاسلام کے رخسار مبارک ان کے بارے میں سنتے ہیں سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیح وسلم کے رخسار مبارک بہت حسین تھے رنگت میں سفید سرخی مائل نرم دلکش ابھار نہیں تھا نہ ہی دبے ہوئے تھے بلکہ اعتدال پر تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے اقالی صلاحت اسلام کے مبارک رخساروں کا تذکرہ یوں کیا آپ کے رخسار سفید تھے صدیق کے اکبر فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار نہایت ہی چمکدار تھے رحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اعلی حضرت اکالی سلاط اسلام کے گال مبارک رخسار مبارک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کے آگے چراغ کمر جل ملائے چاند جو ہے جن کے سامنے چراغ جیسا ہو جائے اس کی روشنی ماند پڑ جائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام اکالی سلاط اسلام کے رخساروں پر لاکھوں سلام کون سے رخسار کہ جن کی چمک دمک اور چاندنی اور نورانیت کے سامنے چاند چراغ کی طرح جلملانے لگ جائے ٹمٹمانے لگ جائے سبحان اللہ ان کے خد کی سکالی سو... سلاط و سلام کے جو رخسار مبارک کی ملائمی ہے ہمواری ہے اعتدال پر ہونا ہے اس پر درود اور اکالی سلاط و سلام کے عمدہ قد مبارک پر لاکھوں سلام کیا بات ہے رسول کی سبران اللہ. اللہ تعالی ہمیں محبوب کا متی فرما بردار بنائے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنانے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم